واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرور الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 کما بار ابروہی مولا بروحی ربنا آتی نیا حسن وفی اللہ خرتی حسنت واقع اذ بنار ربنا آتی من بلد رحمت لا علاح الا سان کنی کن تم الظالمين حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسم یا ولا ولا الوکل الحمد للہ آج چھ اپریل دو ہزار پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو ٹین کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سورہ مریم کی آیت نمبر فورٹی ون سے اسٹارٹ کریں گے آج بھی کئی ایک انبیاء کرام علیم السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمان وزرک اور اے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اس قرآن کے اندر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے انہوں کا نہ صدیق نبیہ بے شک وہ بڑے راست باز تھے سچے انسان تھے اور نبی تھے ارغور علی ابی جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اب یہ امت میں اختلاف ہے کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں جو لوگ یہاں مراد والد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عموماً جب باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد والد ہی ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے والدین کافر ہو سکتے ہیں وہ یہاں باب سے مراد چچا لیتے ہیں اور یہ اسلوب بھی موجود ہے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ وہ چچا لگتے تھے رشتے کے اعتبار سے کیونکہ یوسف علیہ السلام تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تو ان کے اباؤ اجداد میں اس طریقے سے نہیں آتے لیکن باپ کے ساتھ ذکر کیا پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے بہرحال ہمارے جو استاد تھے مولانا ساگ صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی والد بھی مان لے تو کوئی اس میں گساخی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو تھا وہ ان کے جسم کا ٹکڑا تھا وہ کافر ہو سکتا ہے جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے تو نبی کے والد کا کافر ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے اس کے اپنے جسم کے حصے کا کافر ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا سورہ ہود میں اس بیٹے کا نام تھا یام روایتوں میں ملتا ہے باقی قرآن میں تو نام نہیں آیا تین بیٹے ہیں جو مسلمان تھے ہام، سام اور یافت ہام کی اولاد یہ افریقہ کے لوگ ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں سیمیٹک ہم سب ہیں عرب کے لوگ بھی بنو اسرائیل بھی بنو اسماعیل بھی ہم ایرینس بھی ہم سیمیٹک ہیں اس لئے یہودیوں کے حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے ہم بھی سیمیٹک ہیں سام کی اولاد اور یافس کی اولاد جو ہے وہ یورپ کے لوگ اور چائنا کے اور رشیا کے لوگ یہ تین بیٹوں کی اولاد اس طریقے سے ہے یام جو ہے وہ کافر تھا لیکن منافق تھا اس کی منافقت اس وقت کھلی جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اس سے یہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کفر واضح نہیں تھا ورنہ کبھی بھی حضرت نور علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا نہ کرتے ایک عام مسلمان کو پتا ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی تو انہوں نے وہ پھر بینیفٹ اف ڈاؤٹ لیا کہ اے اللہ ت نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے تو بتایا گیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے وہ اسی وقت کھلا جب آ سوار ہو جا کشتی میں تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا اور اسی دوران ایک موج ہائل ہوئی اور وہ تو و برباد ہو گیا نور اسلام نے اس کو سمجھایا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے وہ یام ہلاک ہوا تو ابراہیم اسلام کے والد کا نام قرآن حکیم میں جو منشن ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے چچا کا نام ہے آذر ان کے والد کا نام تارخ تھا اور اس حوالے سے البستر الحاکم میں اور تفسیر تبری میں روایتیں بھی ملتی ہیں برحال اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے یہ کوئی گستاخی والا ایشو اس اعتبار سے نہیں ہے نبی الاسلام کے والدین سے یہ کیس مختلف ہے کیونکہ نبی الاسلام کے والدین تک تو آپ کی دعوت نہیں پہنچی وہ اہل فطرت میں سے یہاں تو باقاعدہ وہ اپنے باپ سے بحث کر رہے وہ چچا تھا یا والد تھا کوئی بھی تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چچا ہی ہے ان کے پاس ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تو ان کو دعا کرنے سے روک دیا تھا اس کے باوجود جو ربی جعلنی مقیم سلاطی ومن ضرریتی ربنا و تقبل دعا اس میں تو والد کا ذکر ہے نا رب نگ فلی والی والدیا ولیل منی یو مقوم الحساب تو اس میں تو والد کا لفظ ہے کہ میرے والدین کو بخشتے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا تو اپنی اولاد اور والدین کے لیے اس وقت دعا کرنا جب کہ ان کی اولاد تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے والد اہل ایمان تھے یہاں آزر جو ہے وہ باپ ہے اور باپ سے مراد یعنی ان کا چچا یہ دونوں طرف کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے دونوں طرف بات جا سکتی ہے علی ابھی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا آباتی اے میرے ابا لیمتا ابودو ما اللہ یس ماؤ الا یوب آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے یعنی وہ بت جس کو آپ پکار رہے ہیں نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے یہاں تو اسپیسیفکلی ظاہر ہے بتوں کو ہی لیا جا رہا ہے ولا یگنیگ کا شئی آ اور وہ آپ کو کوئی رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا آب اے میرے ابا جان این قدجی منل علم بے شک میرے پاس تو ایک ایسا خاص علم آیا ہے معلم یا اتی جو آپ کے پاس نہیں آیا فتبی آہدی کا سروتن تو آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا یا آباتی اے میرے ابا جان اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے یہ بار بار آئے گا یا آباتی اے ابا جان اے ابا جان لیکن ابا جان نے جو جواب دینا ہے وہ وہی جواب ہے جو آج کے نوجوانوں کو ان کے ابے جواب دیتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابے اگر بگڑنے پر آ جائے تو نبیوں کے ابے بھی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کرتے یا تو ابا ہو پیغمبر یا وہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو جائے کیونکہ یہ باپ والا جو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹو رشتہ ہے کہ باپ کبھی بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کل میرے سامنے جوان ہوا یہ مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی مینٹلٹی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی جس طرح سوکن کا رشتہ جو ہے یہ اتنا غیر معمولی رشتہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی آپس میں جیلسی فیکٹر کا شکار ہو جاتی ہیں حالانکہ ساری بیویوں کو بتایا کہ ہم سب بیویاں ہیں اور ساری دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں ہیں اور جنت میں رسول اللہ کی ساتھی ہیں اس کے باوجود کئی واقعہ تو رپورٹ ہوئے یہ نیچرل چیز ہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کس پیار سے وہ سمجھا رہے ہیں اور جواب کیا ملے گا وہ حیران کن ہے یا باتی اے میرے باجان لطان کی پوجہ نہ کریں یعنی بتوں کی پوجہ شیتان کی پوجا ہے کیونکہ شیتان کی پیروی کرنا خدا کے مقابلے پر گویا کہ آپ نے شیتان کو معبود بنا لیا قرآن میں شیتان کے لیے تاغت کا لفظ بھی آیا بتوں کی عبادت بھی شیطان کے وزرا دلانے کے اوپر شروع ہوئی لہٰذا بتوں کی عبادت کرنا بھی شیطان کی پیروی ہے تو آپ اس کی عبادت نہ کریں ان شیوتون کا نرحمان بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے مراد یہ کہ وہ خود تو ڈوبا ہے وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا وہ خود تو نافرمان ہے آپ کو بھی نافرمانی پر ابھارے گا یا آبادی اے میرے ابا جان دیکھے چوتھی دفعہ آ رہا ہے انی اخاف این یمس عذاب من الرحمن بے شک مجھے تو اس بات کا خوف لگا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا فتکون علی ولیہ اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے شیطان کے ساتھی تو ابا جان پہلے ہی بنے ہوئے ہیں یہ کون سا ساتھی بن رہا ہے مراد یہ کہ جدر شیطان نے جانا ہے نا آپ بھی وہیں جائیں گے انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے جانا ہے جہنم میں تو ابا جان جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ بھی شیطان کے ساتھی بنے گے یعنی جنت میں جانے کی بجائے جہنم آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے بولے آداب اللہ یہ اتنی پیار والی گفتگو اتنے ادب کے ساتھ اتنی ایتھکس کے ساتھ گفتگو اور آگے سے ابا جان کا جواب سنیں۔ اولا تو ان کے ابا نے کہا روبن تا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو روگردانی کرنے والا ہے میرے خداؤں سے مجھے بھی ہٹانے والا ہے خود بھی ہٹنے والا ہے لم تنگ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا لرجو من میں تجھے سنسار کر دوں گا سنسار پتا کیا ہوتا تھا زمین میں یہاں تک دفنا کے نا صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا اتنی اذیت ناک یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے چچا ہو والد ہو باپ تو برل ہے وہ جرنی اور فل وقت تو میری نظروں سے دور ہو جا اس ٹائم تو غائب ہو جا یعنی اتنا مجھے غصہ دلایا نے اولا ابراہیم السلام نے کہا سلام علیک آپ پر سلامتی ہو انہوں نے پھر بھی دعائی دیرولا کا ربی عن میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ میری سن لے گا ان کان بی حفیہ بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے بے شک مہربان ہے دعا کرنے والا ابراہیم ہے لیکن جب تک کوئی شخص خود ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا تو نہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اس کے کام آئے گی نہ اللہ تعالی کی سفت رحمت اس پر کوئی کرم فرمائے گی کیونکہ وہ خود ہی ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کریں اور دیکھیں کتنے مان سے کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت مل جائے گی لیکن کوئی نہیں ملی ہائے ہائے ہائے کتنا خطرناک معاملہ ہے ہمارے محبوب علیہ اسلام کے لیے بھی قرآن میں ہے نا ان کا لاتح دی من احبتا تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو کہ اسے ہدایت مل جائے ولا اللہ بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے ان کا لاتح دی من احبتا ولا کن اللہ یہ میں یشاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کس کو ہدایت دینی ہے حالانکہ انبیاء بیا ہدایت ہیں پھر بھی وہ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا بھی ضروری نہیں قبول ہو جائے یہاں دیکھ لیں دعا کوئی نہیں قبول ہوئی کیوں ان کا باپ خود نہیں چاہتا تھا ہدایت ملے تو اللہ تعالی نے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز پلیٹ میں ڈال کے آپ کو نہیں دینی یہ ذہن میں رکھیے گا اس کے لیے ایفٹ پوٹ کرنی پڑے گی آ تزیل کم اور میں تو الگ ہو جاؤں گا اسی سے وہ لفظ موتزلہ موتزلہ بھی میں اسپیم سے ہٹ گئے تھے نا وما تدرون اللہ اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا میں ان سب کو بھی چھوڑ دوں گا وہ ادرو اور میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا ایسا انکری مجھے امید ہے اللہ اکون ابی دعا یوربی شقیہ کہ میں اپنے رب کی عبادت سے یا اس سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں لوٹوں گا یعنی اپنے لیے بھی ہدایت کاملہ کا سوال کروں گا ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک اور آپ کے لیے دیکھیں کتنے مان سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے واپس نہیں لٹائے گا لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو انوتھ جاری ہوئی لیکن ان کے باپ کو ہدایت نہیں ملیما پس جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی ان کی قوم کے لوگ ابراہیم علیہ اسلام نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے سوا وہ بنا لہو اسحاق تو ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب عطا کیے اسحاق بیٹے تھے یاقوب پوتے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ اولاد بڑھاپے میں ملی ہے 87 سیون کی ایج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ ملا اور 99 نائن کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے پوتوں کو بھی دیکھا بک جَعَلْنَا نبی اور سب کو ہم نے نبی بنایا وہ تو پھر ایک لائن میں اتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا اس صورت میں بھی آ جائے گا ان کے بارہ بیٹے وہ بنو اسرائیل بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل جو تھے ان کی پالیٹکس بھی پیغمبر دیکھتے تھے ایک پیغمبر جب فوت ہونے لگتا تھا اپنی جگہ دوسرے پیغمبر کو خلیفہ نامزد کرتا تھا اور یوں چین چلتی رہی کئی سو سال تک کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتا تھا جو ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتا تھا اور ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلافہ ہوں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل اور دوسری طرف حضرت اسماعیل اسلام جو حضرت یعقوب کے تایا لگتے تھے اور حضرت اسحاق کے بڑے بھائی وہ بنو اسماعیل ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں اور ان میں صرف ایک ہی پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک کی پیغمبر اس لڑی میں دو پیغمبر ٹوٹل حضرت اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر سیکڑوں پہ گمبر اس لیے دیکھیں پچھلے دنوں جو عرب کا اور اسرائیل کا معاہدہ کروایا گیا اس کا نام ہی ابراہیم ایکارڈ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ابراہیم کی اولاد ہیں نا کزنز ہیں آپس میں اور یہ ایسے کزنز ہیں کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹنس دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم کزنس ہیں انکار ہی نہیں ہے انکاری کیسے ہوں تواد کے اندر موجود ہے حضرت اسمعی علیہ السلام اور اما حاجر کا واقعہ تو انکاری نہیں ہے یہ اختلاف ضرور ہے کہ ہم اسمعی اسلام کو زبی اللہ کہتے ہیں وہ حضرت اسحاق کو زبی اللہ کہتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی المستر حاکم میں اور تفسیر تبری میں بلکہ امام تبری تو قائل ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ زبی اللہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ جو بڑی قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کیونکہ بیٹا تو ان کو قربان کرنا پڑا اصل جو امتحان ہے ابراہیم اسلام کے اوپر ہے برال حضرت اسماعیل اسلام زبی اللہ بھی ہیں اور نبی السلام کے جد امجد بھی ہیں اور عرب کے لوگ بنو اسماعیل کے لاتے تھے اور حضرت اسماعیل کو فخری اپنا جد کہتے تھے وہ پیغمبر کے طور پر ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ دین میں بگاڑ آ چکا تھا اپنے جد کے طور پر مانتے تھے جس طرح یہاں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عبد القادر کی اولاد میں سے اور اگر آپ ان سے کلمہ سنیں تو کلمہ بھی نہیں ان کو آتا تو وہ ڈی این اے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں پیروی کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے ہوتے تو ہم نے سب کو نبی بنایا وبنا لہم میں رحمتی اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی طرف سے رحمتیں نعمتیں وجا لسان صدقین علی اور ہم نے ہمیشہ کی سچی تعریف ان کی آنے والے لوگوں میں باقی رکھی اور اس کو بلند کیا آڈ بھی دیکھیں ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں حج کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی الاسلام کی بھی وہ سنت ہے لیکن ہم حضرت ابراہیم اسلام کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں خود ہمارے پیغمبر جو ہے من لا ابھی کم ابراہیم ہوا سما کم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل اس قرآن سے پہلے وفی حاضہ اور اس کتاب میں اللہ نے بھی اسے انڈورس کر دیا تو ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں اور اس وقت دنیا میں جتنے بڑے ریلیجن ہیں وہ ابراہیمی ہے سب سے زیادہ تعداد تو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو وہ کرسچنز کی ہے پریٹسنگ دیکھے گئے تو مسلمان ہیں پونے دو عرب کے قریب کرسچنز ہیں اتنی آل بہت مسلمان ہیں جیوز تداد میں تھوڑے ہیں لیکن ڈومینٹ ہیں تو اوورال تاریخ میں آپ دیکھیں ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ پیغمبروں کے ماننے والوں کا راہ ہے آٹھ بھی پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ ہے بیچ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں منگول آئے پوری انسانیت کے اوپر ایک ازمائش بن کے. وہ پیغمبروں کے ماننے والے نہیں تھے ادر وائز اوور پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ راز ایک ہزار سال تو ہم نے بھی حکومت کی ہے پھر اس کے بعد گریٹ برٹن کٹر قسم کے کرسچنس سلیبی جنگیں انہوں نے مسلمانوں سے لڑی ہوئی آج بھی پوری دنیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو غلبہ کرسچنس کا یہودی تو ان کی سپورٹ سے کھڑے میں تو یہودی بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ بھی ابراہیمی ہے تو سارے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں جن کی سبھی تعریف کرتے ہیں چاہے مسلمان ہو کرسچن ہوں جوز ہو ان کو سارے عزت دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہی ہیں اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں نبی الاسلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہے عیساسلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے ایٹ لیسٹ جو آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں لہذا آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی جو تعداد ہے اور ان کا جو غلبہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کہ مجھے خدا ابراہیم کا تعارف نہیں ہے یہ جو ہمارے بھائی ابو یا صاحب نے ریحان احمد یوسفی صاحب نے انسان کی کہانی ڈاکومنٹری بنائی ہے اس میں انہوں نے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتنا ڈومینیٹ کر دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا مجھے ابراہیم کے خدا کا تعارف نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا یگتا کیا ہوتا ہے توحید کیا ہوتی ہے مواحد ہونا کیا ہوتا ہے یہ اتنا اللہ نے ڈومینیٹ کر دیا ہے اور سینٹرل پوائنٹ کے اوپر عرب کی سرزمین میں دنیا کا سینٹر ہے آپ سمجھ لیں. اگر آپ اوور نقشے کو یوں بچھا دیں تو عرب کی سرزمین سینٹرل ایک حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کی حکومت پھر کرسچنس کی حکومت اور اس وقت پریکٹیکلی جیوز کی فائنینشل حکومت Christians کی سپورٹ کے ساتھ تو خدا یکتا کا تعارف آج بھی ڈالر پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ ہے وہ بائبل کے اوپر حلف لیتا ہے پوری تقریب ہوتی ہے گریٹ بریٹن جنہوں نے یہ خلافت والے کر دی تھی امریکہ کے اس سے پہلے وہ ورلڈ لیڈر تھے وہاں بھی دیکھ لیں بائبل کے اوپر حلف ہوتا ہے تو خدا کے ماننے والے خواہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو بہرل اس وقت بھی دنیا میں ان کا غلبہ ہے اور یہ قرآن کی پریڈکشن ہے کہ قیامت تک غلبہ رہنا ہے ہم عیسیٰ نے مریم کے ماننے والوں کو ان کے مخالفین پر قیامت تک غلبہ دیں گے جوس کا کبھی ایبسلوٹ غلبہ نہیں ہے وہ کرسچنس کی سپورٹ کے ساتھ ہے اور مسلمان تو ویسے عیسہ ابن مریم کے ماننے والے کرسچنز بھی ماننے والے ہیں ٹیمپرڈ فارم میں صحیح بدل وہ ماننے والے تو ہیں تو اللہ طرف مارا ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی سچی تعریف ہمیشہ کی تعریف اور بلند مقام رکھا سلام علی ابراہیم سبحان اور کا رب العزت اما سفون و سلام العلمر سلیم و اللہ رب العالمی اب سیدنا موسا علیہ السلام کا ذکر یہ بھی بنو اسرائیل میں ایک ڈومینٹ پرسنالٹی ہے جو منجی بن کے آئے بنو اسرائیل کو تین سو سال کی غلامی سے نجات دلوائی وز قرفل کتاب موسا اور اب کتاب میں ذکر کریں آپ موسا علیہ السلام کا انہوں کانا مخلص سنو کان اور رسول نبی بے شک وہ اللہ کے مخلص بندے تھے یہ مخلص لفظ نہیں ہے مخلص چنے ہوئے مخلص ہے اخلاص شو کرنے والا مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وکان رسولا رسول نبی اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے یعنی صاحب شریعت بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے جو مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اللہ تعالی نے بھیجے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے جو صاحب شریعت ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں اور وہ آ کر قوموں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آئے گا انبیاء دھمکی نہیں لگاتے وہ صرف واضح نصیحت کرتے ہیں۔ تو موسی علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول بھی تھے نبی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ رسول تھے اس کے باوجود حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت کے وہ مجدد بھی تھے وہی وہ ٹین کمانڈمنٹس آگے لے کے چلے من جَانِبِ دینا تور اور ہم نے انہیں پکارا تور کی دائیں جانب سے اور ہم نے ان کو قریب کیا اور ان سے راز کی باتیں کی یہ حضرت موسا علیہ السلام کا خاصہ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا وہ اللہ موسا تکلیما باقی امبیا کے ساتھ جو کلام ہوا یا فرشتے کے ذریعے ہوا ڈائریکٹ دل پر القاع کر کے جس طرح ہمارے نبی السلام کے ساتھ شب مراج ہوا لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے ذریعے ہی لوگوں کے ساتھ معاملات کیے لیکن السلام وہ ہے جنہوں نے کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے اس لیے تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور وہ خواہش بھی انہوں نے عرضی بھی ڈالی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھ صورت الراف میں آتا ہے اگر یہ قائم رہا تو پھر تو بھی سوچنا کہ مجھے دیکھ سکتا ہے ان ڈائریکٹ مشاہدے سے موس اسلام السلام ہوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے استغفار کی ہاں جنت میں تمام اہل امام کو اللہ کا دیدار ہوگا اللہ جان ہو اللہم جعلنا منہم آمین وبا لہ مرحمتی رونا نبی اور موسلی اسلام کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی اس حال میں کہ ان کے بھائی کو جن کا نام ہارون تھا نبی بنایا اور یہ ذکر آئے گا سورت القصص میں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا اس کی زبان زیادہ فسی ہے کیونکہ حضرت موسی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی وہ دعا تو بہانہ تھی نبی تو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے اب ہمارے جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے وز قرفیل کتابی اسماعیل اور یاد کیجیے کتاب میں اسماعیل کو بھی جو حقیقت نبی الاسلام کے ابا میں سے ہیں ابراہیم اسلام کے بیٹے اسماعیل ان کانا سعد کلوات بے شک وہ وعدے کے سچے تھے وہ کانا رسول اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اس میں اشارہ موجود ہے وعدہ کیا تھا جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا آلموسٹ بارہ سال کی عمر میں ایک بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اپنے رب کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا نازل فرمایا حضرت اسمعلیہ اسلام نے تو اپنی قربانی دے دی اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو وہی الا تھا اب اسماعیل السلام کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے زکاہ <وَالزَّكَاة> اسماعی علیہ السلام کی خوبی تھی وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا ویسے تو تمام انبیاء دیتے ہوں گے لیکن یہ زیادہ امفیسائز کرنے والے ہوں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس کا ذکر کیا کہ وہ ڈسپلن میں بڑے سخت نماز کا اور زکوات کا زکات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے اور تسکی نفس بھی اس کا حکم دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ وسلام اپنے گھر والوں کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلاتے کہ ہماری نسبت تمہارے کام آئے گی بلکہ وہ ڈراتے ہیں اور دیکھیں ہمارے پیغمبر بھی اسماعیلی تھے نا حضرت اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے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 یہ جب صورت شعراء میں آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے تو اس آیت کے کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے ایک ایک رشتے کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اگر اللہ کے حضور پکڑے گا حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ بیسیکلی ہمیں میسج دیا جا رہا تھا اس کے باوجود اس امت نے بالکل الٹ میسج لیا اور یہاں اپنے پیروں کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو زبردستی جنت میں ساتھ رہ لے جائیں بالکل بلٹ عقیدہ تو اسماعیل اسلام حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا زکات کا وکان آئند اور وہ اپنے رب کے بڑے ہی پسندیدہ تھے اپنے رب کی رضا چاہنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہنے والا تھا اب ذکر خیر ہونے جا رہا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا اب یہ ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں دو مختلف آراہ پائی جاتی ہیں میں وہ دونوں ڈسکس کروں گا ود پور فل کتاب ادریس اور اس کتاب قرآن میں یاد کیجئے ادریس علیہ السلام کو ان ہوں کا نا بے شک وہ بھی راست باز تھے سچے تھے اور نبی تھے اور افانا ہُو اور ہم نے ان کو بلند کیا تھا ایک اونچے مقام تک اب یہ جو الفاظ ہے نا ان کو دو اعتبار سے سمجھا گیا ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ دیا تھا یہ اس کا آپ سمجھ لیں اصطلاحی معنی ہے لیکن اگر لغوی معنی دیکھیں مکان کا چونکہ ذکر ہے تو یہ فزیکل کسی اسپیس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں کسی اونچے مقام پر اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اس حوالے سے تورات کے اندر اول ٹیسٹمنٹ میں پیدائش جو چیپٹر ہے شروع ہی میں اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے حنوق کے نام سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے اباؤجداد میں سے ہے یعنی یہ آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں جن سے پوری نسل انسانی چلی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نور علیہ السلام کے درمیان سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے تو وہ پیدائش چیپٹر میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ تین سو سال تھی آلموسٹ ساڑھے تین سو سال ظاہر نو علیہ اسلام کی اگر ساڑھے نو سو سال ہے قرآن میں آیا اور توراد میں بھی آیا کہ ان کی عمر چھ سو سال تھی جب طوفان نو آیا اور اس کے بعد وہ ساڑھے تین سو سال تک زندہ رہے لہذا تورات اور قرآن متفق ہیں کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال انہوں نے عمر پائی ادریس علیہ السلام کی عمر آلموسٹ ساڑھے تین سو سال یعنی تین سو سال رپورٹ ہوئی تورات کے اندر اور اس میں ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے اچانک زمین سے اٹھا لیا تھا اور پھر اسرائیلی روایتیں بھی ملتی ہیں تالمود میں بھی ملتا ہے مولانا مودودی رحیم اللہ نے تفیم القرآن میں وہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی اسلام کی ملاقات ہوئی تھی اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ ڈومینٹ پرسنالٹی ہے جن سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی ہے اسماعی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اسحاق علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا لیکن کوئی مضبوط روایت اس حوالے سے نہیں ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسرائیلی روایتوں کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس سے مراد ان کا مقام لینا ہے یعنی ان کا مرتبہ اونچا کیا حالانکہ مکان کا لفظ جو ہے وہ تو سپیسیفک کسی جگہ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس سپیس کی بات ہے یہ مکان ہے مقام کا ذکر نہیں مکان ہے اونچے مکان پر کسی اسپیس پہ اٹھایا تو ان کی بات بھی مضبوط لگتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا یہ بات کوئی پھینکنے والی نہیں ہے قرآن کے اسلوب میں بیٹھتی بھی ہے برال اگر دونوں میں سے کوئی بھی رائے اختیار کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بل لہو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو اور ساتھ ہی نبی اسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تقزیب کرو عن ممکن ہے کہ وہ سچی بات کر رہے ہو تو آپ اس کی تقسیم نہیں کریں گے اور تصدیق اس لیے نہیں کریں گے وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں تو دونوں طرف کی رائے رکھی جا سکتی ہے بارال ادریس علیہ السلام بھی ایک غیر معمولی پرسنالٹی ہے اس اعتبار سے کہ یہ حضرت علیہ اسلام کی اولاد میں سے نہیں ہے باقی تو تمام انبیاء نوح علیہ اسلام کی اولاد میں ہیں لیکن یہ ان سے بھی پہلے ہیں اس اعتبار سے ایک یونیک پرسنالٹی ہے اور اگلی آیات میں اس کو سپورٹو چیز مل بھی جائے گی کہ واقعی یہ نور اسلام سے پہلے گزرے حضرت ادریس علیہ السلام میں نے اس حوالے سے دونوں رائے ذکر کر دی کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جو اویلیبل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا علیہم یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا من ان انبیاء میں سے من ضروری آدم آدم علیہ اسلام کی اولاد میں سے بھی اب یہ اشارہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر نو علیہ السلام اور ادریس اسلام آئیں گے اور بعد میں جو ہے ان کو آدم علیہ السلام کی اولاد اس طریقے سے تو سپیسیفکلی ذکر نہیں کیا جائے گا گھر سارے ہی آدم کی اولاد ہیں لیکن وہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہے آدم سانی کہا جاتا ہے ان کو وممن حملنا معنوح اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نو اسلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا وہ تین تھے ان کے بیٹے ہام سام اور یافس ہام کی اولاد افریقن سام کی اولاد ہم لوگ ایرینس اور بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل سیمیٹک اور یافس کی اولاد یورپ کے لوگ چائنا کے لوگ اور رشیا کے لوگ اور چوتھا بیٹا یام جو کافر تھا وہ ہلاک کر دیا گیا وہ مل ذریتی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد بھی وہ اسر اور اسرائیل کی اولاد بھی یہ ہے مقام جہاں پر پتہ چل گیا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اور ان کی اولاد بنو اسرائیل یہاں پہ یاقوب لفظ نہیں آیا بلکہ اسرائیل کا ذکر آیا وَمِمَّنْ ہدئ وَاجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ظاہرہ پوری بنو اسرائیل تو ہدایتی یافتہ نہیں تھی ان میں بچھڑے کو بھی خدا بنا لیا ستر ہزار لوگوں نے پیغمبر دنیا سے ابھی اٹھائے نہیں گئے موس علیہ اسلام کے اصحاب مرتد ہو گئے اور پھر قتل مرتد کی سزا ملی ان کو قتل کیا گیا سارے ہی ہدایت یافتہ نہیں تھے مرتد بھی ہوئے بر توبہ ان کی قبول ہو گئی اس اعتبار سے کہ ان کو سزا دنیا میں اسٹیبلش ہوگی لیکن کئی لوگ جو ہے وہ گمراہ بھی ہوئے انبیاء تو سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے انبیاء کی اولاد میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ تو درست راستے پر تھے اور جنہیں ہدایت نہیں ملی جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ان کا مقام جہنم ہونے والا ہے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا فی الوقت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا اور ان کی خوبی تھی اذا تتلا آیات الرحمان جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی تھی دیکھیں سورہ مریم میں اللہ تعالی نے سپیسیفکلی رحمان کا ذکر بار بار کیا کیونکہ مشرقین عرب جو ہے اس نام سے چڑھتے تھے سورت الفرقان میں آیا نا وہ کہتے تھے کون رحمان اور سورہ بن اسرائیل میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر سارے اچھے نام اسی کے ہیں اللہ کے بعد جو اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے نا اگرچہ وہ سفاتی ہے تو وہ ہے اور باقی سارے نام جو ہیں وہ اسپیسیفکلی صفاتی نام ہے لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی ذاتی نام ہے تو وہ یہ رحمان ہے اسی لیے دیکھیں ہمارے بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام پر سورت کوئی نہیں ہے لیکن رحمان کے نام پہ سورت اور موجود ہے یہ اللہ تعالی کا بڑا خاص نام ہے رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں نبیوں کی اولاد میں سے چنے ہوئے ان کی یہ نشانی ہے ابو کیا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ تھے جو قرآن پہلی دفعہ سنتے تھے ان کے آنسو نہیں رکتے تھے سورت المائدہ میں ذکر ہوا کرسچنز میں سے ایسے لوگ تھے بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ یہ وہی کلام ہے جس کی پیش گوئی سیم نے وریم دے کر کہے تھے تو سجدے میں بے اختیار گر پڑتے ہیں زاروں کے تار روتے ہوئے یہ آئے سجدہ ہے اللہ اکبر ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا بھی کافی ہے اور اگر زمین پر اتر کے سجدہ کریں تو وہ بھی اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے یہ آگی اب کانٹے کی بات انبیاء کے جانے کے بعد پھر ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے اولادیں پیغمبروں کی ہیں کرتوت ان کے شیطانوں والے اب اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا یعنی دیکھیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے نبیوں کی اولادیں بھی ناخلف ہیں اور سب سے بڑی نشانی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں نماز بھائی اتنی سینسٹو چیز ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے عقیم الصلاح ولا تک منل مشرقین اتنے سخت الفاظ اور کسی عمل کے لیے نہیں ہے دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا قائم کرنے کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا فکر رکھ کے اس کو پڑھنا ائم کے اندر پڑھنا پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا منشرک نہ ہو جانا یعنی بندے کے ایمان اور شرک میں فرق ہی نماز ہے بخاری مسلم حدیث ہے ابن مسود کہتے ہیں نبیل اسلام سے پوچھا گیا اللہ تعالی کو سب سے بڑھ کر کون سا عمل ہے کہا بندے کا وقت میں نماز ادا کرنا پہلے نمبر کے اوپر زیرو ٹالرس صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شیر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اللہ اکبر صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی منافق بھی ہوتا نا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا بیماری کے عالم میں تو مسجد میں ہی نماز پڑتا تھا کہیں اسے منافق سمجھ نہ لیا جائے منافق ہو یا صحابی ہو بیماری کی حالت میں نماز چھوڑ سکتا ہے لیکن مسجد میں آتا تھا کہیں منافق شمار نہ کر لیا جائے چھوٹی بات نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا منگ ترک سلا متعم فقد کفر جامعہ ترمزی میں عبداللہ اللہ بن شقیق تابی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کو صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے ہوئے پایا یعنی بے نمازی کو صحابہ کافر سمجھتے تھے اس کے علاوہ کسی اور عمل پہ تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن نماز پہ زیرو ٹالرنس اب یہ چھوٹی بات ہے کہ صحابہ اکرام اسے کافر سمجھتے تھے یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے صحابہ اکرام کے فتوے میں وہ کافر ہے قرآن کے فتوے میں وہ مشرکانہ عمل کر رہا ہے حدیث کے فتوے میں وہ شرک والی سائڈ کے اوپر لائی کر رہا ہے کیونکہ بندے کے کفر اور ایمان میں فرقی نماز ہے اور سونبی دود میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو باقی معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے اور اگر یہ نماز ہی درست نہ نکلی تو پھر اس کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نصیحت کی اپنے ساتھی کو کہ دیکھنا شرک نہ کرنا ہاں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے اور دوسری بات فرمائی نماز نہ چھوڑنا ورنا اللہ کا ذمہ کرم تم سے اٹھ جائے گا اللہ کی طرح سے فارغ ہوا اگر تم نے نماز چھوڑ دی مسند احمد میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نمازی کے لیے اس کی نماز دلیل ہوگی اللہ کے حضور نجات کی سب سے اسٹرانگ دلیل ہوگی نور ہوگا نمازی کے لیے اللہ کے حضور اور پورے سرات پہ چلنے کے لیے اور نماز اس کے لیے نجات ہوگی یعنی اس کے لیے کنفرم پھر انشاءاللہ تعالی جنت ہے دلیل نجات اور نور اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کے لیے نہ کوئی نجات نہ کوئی نور نہ کوئی دلیل اور اس کا حشر فرون قارون اور حامان کے ساتھ اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا یہاں بنو امیہ سے تو نفرت ہے یہ نہیں پتا کہ بنو امیہ کا جو ابا تھا نا امیہ اسی کے نام پہ ہے بنو امیہ اس کے ساتھ تمہارا حشر ہونا ہے اگر تم نے نماز نہ پڑھی بولے آزب تعالی تو نماز بہت سینسٹو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے دیکھ لیں نبیوں کے ماننے والے جب نبیوں کا راستہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سب سے بڑی نٹوریس چیز یہ ذکر کر رہا ہے فخلف من بعدهم خلف انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے ابا فلاح انہوں نے نماز کو ضائع کیا نمازیں انہوں نے ضائع کرتی و تباؤ شہوات اور پیروی کی شاہوات کی اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز تو ٹھیک ہے دوسری طرف رزق کے حرام ہے بدکاری ہے یتیم بھتیجوں بھانجوں کا حق دبا ہے یہ بھی نہیں شاہواد کی پیروی نہیں کرنی فس قو ناغیا ان قریب ان کو ہم داخل کریں گے اپنی نافرمانی کرنے والوں کی جو سزا ہے اس جگہ پر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کی وادی کا نام ہے غئی اس میں داخل کیا جائے گا الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ان کا مقدر ہونے والی ہے جو نوازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی کے کیس میں بھی وہی کچھ ہوا آپ نے فرمایا تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس کے کچھ خاص ساتھی ہوتے تھے جو اس کی دعوت کو پورے پیشن کے ساتھ لے کر چلتے تھے اور جیسے ہی وہ ساتھی فوت ہو جاتے تھے تو ناخلف لوگ ان کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے جس طرح ہمارے نبی کے کیس میں خلفہ راجدین کے بعد ناخلف لوگ بیٹھ گئے بنو میا عباس بنو پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ ناخلف لوگ جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے کہتے کیا تھے واز کرتے تھے حکمران اچھا واز عمل بالکل اس کے الٹ اور وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا ایسے حکمرانوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ مؤمن ہے جو اپنی زبان سے کتال کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جو اپنے دل سے قتال کرے یعنی دل میں برا جانے اگرچہ یہ ایک آخری درجہ ہے کیونکہ الگ سے مسلم چی میں یہ دیس ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو ذالک کا ادوانف لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے لیکن اس حدیث میں آیا کہ وہ بھی مومن ہے اگر جان بچانے کے لیے چلو کر لیتا ہے پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جو دل سے بھی کتاب نہیں کرتا تو اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ حسین ابن علی نے قیام کیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف اور حیران کن بات ہے صحیح مسلم شریف میں اسی حدیث کے ساتھ آتا ہے کہ وہ تابی کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ پیسو نیچر کے تھے انہوں نے تو حکمرانوں کے خلاف خروج کیا ہی نہیں بلکہ خروج کی بجائے اس کو وڈ بولنا چاہیے قیام الٹا وہ حضرت حسین ابن علی کو بھی قیام سے روکتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حسین ابن علی کو غلط سمجھتے تھے نہیں اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مخالفین اتنے اسٹرانگ کہ آپ کو شہید کر دیں گے حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ میں تو اولاد رسول ہوں اور میں اگر یزید کی غاصب حکومت کو تلوار کے زور پر جو قائم کی گئی اگر مانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ لجیٹمائز ہو جائے گی ہمارے استاد مولا ساق صاحب رحی اللہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا جس طرح جج ہوتے ہیں نا گیارہ جج ایک طرف ہے ایک ایک طرف ہوتا ہے وہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ بنو امیہ کی حکومت لجیٹمائز نہیں اور دیکھیں کسی کی جورت نہیں ہوئی ناسمیوں کی بھی جورت نہیں ہوئی کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کو لجیٹمائز تصور کریں وہ کہتے ہیں وہ دنیاوی حکمران تھے رومنز اور پرشینس کی طرح خلافت راشدہ کوئی نہیں کہتا سلح حسن کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو سوائے امر بن عبد الرزیز کا ایک سوا دو سال کا پیریڈ تو حسین ابن علی ندی اللہ تعالیٰ عنہ السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا بہرحال یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ جو ہاتھ سے قتال کرے حکمرانوں سے وہ مومن جو زبان سے کرے وہ مومن جو دل سے کرے مومن وہ تابی کہتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے عدیث جب عبداللہ ابن عمر سے بیان کی کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہدیث سنی بھی ہے تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ ان کے مزاج سے میچ نہیں کر رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے ان سے اختلاف نہیں کیا میں نے اچھے وقت کا انتظار کیا وہ کہتے ہیں بائی چانس مدینہ شریف عبداللہ ابن مسعود آئے اور وہ سینئر صاحب میں سے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ چلو ہم عبداللہ ابن مسود کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ تابی کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں رکھا کہ میں نا عبداللہ ابن مسود سے چونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور ابن عمر اس حدیث کو مان نہیں رہے تو میں اسی ملاقات میں نا یہ بات بھی سامنے رکھوں گا گپ شپ شروع ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود سے استابی نے عرض کی کہ حضرت آپ نے ہم سے یہ دیس بیان کی تھی نا حکمرانوں سے متعلق کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے چند ساتھی پیشن کے ساتھ چلتے ہیں پھر ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ جانشین بن جاتے ہیں اور پھر یوں سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ناخلف لوگ عزرت عثمان کے دور میں سامنے آ چکے تھے خلیفہ راشد نہیں ان کے گورنر ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کی شہادت سے آلموسٹ دو سال پہلے وہ کارنامے سارے گورنوں کے سامنے تھے کیونکہ چھ سال کے بعد ہی کارنامے سامنے آنے شروع ہو گئے تھے لوگوں کو پتا چل گیا تھا تو ابن مسود سے انہوں نے حدیث بیان کی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ جو ہاتھ سے کتال کرے وہ بھی مومن جو زبان سے کرے وہ بھی مومن جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے تو ابن مسعود نے کہا ہاں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی ہوئی ہے تو وہ تابی کہتے ہیں پھر میں نے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا ہوں سناؤ یعنی دل میں کہا ظاہر ہے وہ اتنے اسٹیٹ فارورڈ تو نہیں تھے تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے یعنی وہ مان گئے کہ یہ حدیث ہے کیونکہ ابن رسود وہ تو ان سے بڑے صحابی تھے جب وہ ادیس بیان کر رہے ہیں تو یہ ادیس ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ جب چیزوں کو اوورال دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے جو کچھ کیا وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا تھا شریعت میں کیونکہ اگر سارے لوگ ہی دل میں برائی کو برا جانتے تو پھر یہی سننا ٹھہرنی تھی اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہنا تھا لیکن آج بھی دیکھیں ایون ناسبی بھی جب کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا تو مثال کے طور پر حضرت حسین کو پیش کرتے ہیں کیا ہوا ہم تھوڑے ہیں تو حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے دنیا دار لوگ بھی حسین کی مثال دیں گے دین دار لوگ بھی حسین کی مثال دیں گے یہ قیامت تک کے لیے ایک اختلافی نوٹ اور ایک روشن منار ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں حسین ابن علی ان کے ساتھیوں اہل البعید خلف راشدین کے ساتھ